احمده و نصلی و نسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله علیه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله علیه وسلم ان الله فرض لكم صيامه وسننتم لكم قيامه او كما قال علیه الصلاه والسلام میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو رمضان مبارک کے عبادات میں روزہ رکھنے کے ساتھ ایک اہم عبادت رات میں تراویح کا قیام ہے یہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر شروع شروع میں تین رات مسجد میں جا کر تراویح کا قیام فرمایا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کرام کا شوق دیکھا اور رش دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ہم نے جماعت کی یہ پابندی اسی طرح برقرار رکھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض قرار دیا جائے اس خطرے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جماعت کو ترک کر دیا البتہ تراوی کی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ برقرار رکھا صحابی کرام اس کو انفرادی طور پر اور بعض مختصر جماعتوں اور ٹولیوں کی شکل کے اندر تراویح کی نماز کو ادا کرتے رہے یہ سلسلہ سیدنا نا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے بھی, بھی چلتا رہا اور دور فاروقی کی ابتدائی ایام تک بھی چلتا رہا حت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اب وہ خطرہ بھی فرض ہونے کا تراویح کے فرضیت کا ثاخت ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں چنانچہ آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ ٹولی اور جماعتیں مختصر جماعتوں میں تراویح کی نماز پڑھنے کے بجائے ایک بڑی جماعت کے قیام کا انتظام ہو جائے چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابی کرام سے اس کا مشورہ کیا اور اجماعی طور پر سب نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد جماعت نماز تراویح با جماعت ادا کی جائے گی اور بڑی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہوگا چنانچہ صحابۂ کرام کے اندر جو انچ درجے کے اور بڑے صحابی تے قاری تھے حضرت عبیب نکاب رضی اللہ عنہ ان کو تراویح کا امام مقرر فرمایا اور باقی تمام صحابی کرام نے آپ کے خطاب میں نماز تراویح ادا فرمائے حکم اس کا یہ ہے دور مختار کے اندر فرمایا کہ اطراوی حسنۃ المعکرت المواظبۃ الخلف الراشدین لرجال و النسۂ اجماعن دور مختار کے اندر اس کا حکم لکھا ہوا ہے کہ چونکہ تمام صحابہ کرام نے اور بالخصوص خلفۂ راشدین نے تراویح کی نماز پر اور تراویح کے قیام پر سب نے مواثبت اور مداومت اختیار کی ہے اور سب نے اس کا اہتمام کیا ہے لہذا یہ سنت مقدہ ہے اور تمام مسلمانوں پر اس کا ادا کرنا یہ سنت معدہ ہے اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے اور پھر اسی طریقے سے جو تراویح کی جماعت ہے یہ سنت کفایہ ہے اگر محلے کے اندر کوئی بھی جماعت نہ ہو تراویح کی تو پورا محلہ اس کا گناہگار ہوگا اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو اس کا روزہ ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کیا ہے اور جو رات میں تراویح کے اندر قیام ہے عبادت ہے اس کو میں نے آپ کے لیے سنت قرار دیا ہے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تراویح کا روزے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے چونکہ انسان کی تربیت کے اندر اور انسان کی اصلاح کے اندر اور اس کے تز کے نفس کے اندر مجاہدے کا بنیادی کردار ہے شروع سے ہی صوفیہ کے یہ اصول رہا کہ وہ جس کا تزکیہ کرواتے تھے جس کا تزکیہ نفس کرتے تھے اس کو مجاہدات سے گزارتے تھے مجاہدات کے اندر بنیادی طور پر چار اصول تے ہوا کرتے تھے صفیائی کرام کے ہر خانقاہ کے اندر نمبر ایک کہ کم کھانا ہے کھانا زیادہ نہیں کرنا کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان کی خواہشات ابھرتی ہے اور اس کے اصلاح کے اندر رکاوٹ بنتی ہے اسی طریقے سے کم سونا ہے زیادہ سونا بھی انسان کی غفت کے اندر اور اس کے خواہشات کے ابھارنے میں بنیادی کردار ہوتا ہے اسی طرح کم کھانے کے ساتھ کم سونا اور کم بولنا اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ کم سے کم میل جول رکھنا ہے اب رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چاروں مجاہدات کو جمع فرمایا ہے اس لیے کہ روزے کا بنیادی مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ یا یو اللہ ددین آ منو قطب علی کم السیام کما قطب الدین اللہ کم تتقون اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ انسان کی اصلاح ہو جائے اس کا تسکیہ نفس ہو جائے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے اس لیے اب رمضان کے یہ کم کھانا جو مجاہدے کا ایک بنیادی رکن ہے یہ تو روزہ جو دن بھر میں انسان رکھتا ہے اس میں یہ رکن ادا ہو جاتا ہے اب کم سونا کم بولنا اور لوگوں کے ساتھ کم اختلاط کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تراویح کو امت کے اوپر سنت قرار دے کر سنت متعین فرما کر باقی تینوں ریاضات کی رکن اس کے اندر جمع فرما دیے اب رات کے تراویح کے اندر انسان کی نیند بھی قربان ہو جاتی ہے اس کا بولنا لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنا گپ شپ کرنا یہ ساری چیزیں قربان ہو جاتی ہے تو روزہ اور تراوی اس کا انسان کی تربیت کے اندر بنیادی کردار ہے اور یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں کہ اگر انسان دن بھر روزہ بھی رکھے اور رات کی تراوی بھی ادا کرے اس کے اہتمام کرے تو اس کے تزکیہ نفس کے سارے مراحل مکمل ہو جاتے ہیں اب رہی بات رکات تراوی کی تراویح کی رکعت کتنی ہونی چاہیے تو میرے دوستوں یہ بات اچھی طرح زین نشین فرمالے کہ بیس رکعت تراویح کے اندر پوری امت مسلمہ میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا تمام صحابۂ کرام کا خلفۂ راشدین کا تابعین کا ائمہ اور فقاہا کا سب کا سب کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ رکعت تراوی بیس ہے بیس رکعت ہیں تعداد تراوی کی اور اماں رضی اللہ عنہ کی جس روایت سے اشتبا لگتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہے آٹھ رکعت تحجد کی نماز ہے اور اس میں وطر بھی تربی داخل ہے بہرحال بیس رکعت جو تعداد تراوی ہیں اس پر سب کے سب کو صحابۂ کرام کے بعد سے لے کر امت مسلمہ کا آج تک شرکن و اور تمام عالم اسلام کے اس کے اوپر اتفاق ہے یہی وجہ ہے کہ حرامین شریفین کے اندر آج تک اس وقت سے لے کر بیس رکعت تراوی جو ہے وہ پڑی جاتی ہے امام تنمزیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوالے سے باپ قائم کیا وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمہور صحابۂ کرام حت علی رضی اللہ عنہ حت عمر رضی دیگر صحابہ بیس رکعت تراویوی ادا کرتے تھے یہی قول امام صفیان سوری کا بھی ہے عبداللہ ابن المالک کا بھی ہے امام شافر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کال ہے خود امامی شافر رحمۃ اللہ علیہ بھی عجیب بات فرماتے ہیں وہ فرماتے کہ میں نے اپنے معاضمت کے اندر سب کے سب لوگوں کو بیس رکع تراوی پڑھتے پایا ہے تراویح ہیں ہیں باجمات پڑا کرتے تھے اس لیے میرے دوستوں اس حوالے سے بہت ساری روایت اور احادیث اور بھی ہے لیکن اختصار کے پیش نظر ہم نے یہ بات نقل کر دی ہے کہ تمام صحابۂ کرام کا اور علماء کا اور فقاہاں کا اور عالم اسلام کا اس پر اجماع ہے اور حرمین شریفین میں یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ اربعہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ ارکات جو ہے تراویح وہ 20 ہے اور حرم شریفین کے اندر بھی آج تک جو ہے وہ بیس ارکات ہی چل رہی ہے اس حوالے سے تراویح کے حوالے سے ایک اور بات جو ہے عرض کرتا چلوں اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بعض لوگوں کو جو کہ ایک اہم چیز ہے قیام اللیل جو ہے یہ رات کی جو تراویح ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے احادیث کے اندر اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہے بخاری شریف کے ایک روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمان و غفر وہ ما تقدم منظمبی کہ جو آدمی ایمان اور احتساب یعنی ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کے حکم کو نظر رکھتے ہوئے وہ تراویح پڑے گا اور قیام کرے گا اس کے اندر مشقت کو برداشت کر کے اور سارے دن کی تکاوت گزر گئی اب رات کا وقت آیا اس میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اب یہاں پر بعض لوگ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہے یہ چونکہ سنت ہے تراوی اور اس کے پڑھنے میں ثواب ہے لیکن اس کے ترک کرنے میں گناہ نہیں یاد رکھیں کہ تراویح سنت معقدہ ہے اس کے ترک پر گناہ ملتا ہے اگرچہ فرض کے ترک کے گناہ کے برابر تو نہیں البتہ اس پر بھی گناہ ملتا ہے لیکن یاد رکھے یہ کسی صحیح معنوں میں ایک مخلص مسلمان ایک مخلص مومن ایک سچا عاشق اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرے وہ اللہ کو ناراض کرے کسی بڑے بات سے کسی چھوٹے بات سے اللہ کو ناراض کرنا ایک عاشق کے لیے بالکل برابر ہوتا ہے اس کے نظر میں بڑا گنا اور چھوٹا گناہ جس سے اللہ ناراض ہو بالکل برابر ہوتا ہے علماء اس کی عجیب مثال فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کی ایک چھوٹی سی انگاری لے کر اگر کپڑوں والے بکسے میں ڈال دے اور یوں کہیں کہ میں نے تو چونکہ بڑا انگارہ نہیں اٹھایا ایک چھوٹی سی چنگاری ڈالی ہے تو سارے اس کو بیوقوف کہیں گے کہ اس پورے بکسے کو آپ کے اس پورے سرمایے کو خاکستر کرنے میں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بڑے انگارے کا کردار ادا کر سکتی ہے سارے اس کو بیوقوف کہیں گے یہ بات یاد رکھیں ایک عاشق کے سامنے ایک چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ برابر ہوتا ہے اللہ کی بڑی ناراضگی اور چھوٹی ناراضگی کا معاملہ ایک سا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے یقیناً کہ فرض کے ترقی مقابلے میں اس کا گناہ کم ہوگا لیکن بہر یہ گناہ ہے اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کے لیے اس کو سنت قرار دیا جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض اور میں نے اس کی تراویح میں قیام کو امت پر سنت قرار دیا ہے تو جو بھی آدمی جو رسول اللہ کا سچا عاشق ہو اور وہ آپ کے معمول کو سامنے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اس کا حکم دیا اس پر ہمیش کی اختیار کی اس کو پسند فرمایا صحابہ کرام کو ترغیب اور تشویق دی آج امتی کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ اس تراوی کو چھوڑ دے اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تراوی کی پابندی جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی رام الحمد رب العالمين.